وَلَقَدْ خَلَقَنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اور ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم خوب جانتے ہیں کہ اس کے دل میں کیسی خیالات گزرتے ہیں اور ہم شہِ رگ سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں عصایت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بعض قدرتوں کا ذکر فرمایا ہے باری تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور اس کا علم اس کے تمام امور کو محیط ہے یہاں تک کہ وہ ان باتوں کو بھی جانتا ہے جن کا اس کے دل میں کھٹکا ہوتا ہے اور وہ اپنے بندے سے شہرگ سے زیادہ قریب ہے وہ اس کے تمام احوال سے بغیر فرشتوں کے واسطے کے غایت درجہ باخبر ہے اس کے ساتھ فرشتوں کا پایا جانا اور ان کے ذریعے اس کے اعمال کا ریکارڈ میں لایا جانا محض اتمام حجت کے لیے ہے حسن قطع اور مجاہد کہتے ہیں ہر انسان کے ساتھ اللہ نے دو فرشتے لگا دیے ہیں جو اس کے دائیں اور بائیں ہوتے ہیں اور اس کے حسنات و سیاحت کو لکھتے رہتے ہیں مجاہد کا ایک دوسرا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ دو رات کے اور دو دن کے فرشتے لگا دیے ہیں جو اس کے اعمال کو لکھتے رہتے ہیں انسان جو ہی اپنی زبان سے کوئی بات نکالتا ہے اس پر متعین فرشتے فوراً اسے اس کے نام اعمال میں لکھ لیتے ہیں دائیں طرف کا فرشتہ اس کے نیک اعمال کو اور بائیں طرف کا اس کے برے اعمال کو درج کر لیتا ہے اور وہ فرشتے انتہائی چوکنا اور ہر آن تیار رہتے ہیں اپنی ذمہ داری سے کبھی غافل نہیں ہوتے ہیں